و رحمہ محمد اللہ صحمت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبح الرباشہ صبح, صبح والا شاہ باقی تمام سامع فارن ورن برادر سے ہمارے سرف سلسلہ در کتاب دعوت شریف میں شاہ درست نمبر پانچ سو چھبیس اور ایک سو اٹھا ہے آ, پانچ چھبیس شروع سے ابھی تک کی درست تعداد ایک سو اٹھاسٹھ کے حصہ اول ملک الجبار میں درس نمبر ایک سو ہے اس میں ہمارا جو ہے اورادار اول میں لال اللہ نمبر انچاس کا جو ہے پہلا پیراگراف ہے اس میں یہ مقدس قلمات ہیں طوفان اللہ الحمد ولاَ الہ الا اللہ و اللہ اکبر ولاََََََََََ الََََََََََ اللہ قوۃ اللہ على نظيم يہ دو پيراگراف پر دو جملوں پر مشتمل ہے اس میں سہان اللہ الحمد للّہ ولا الا اللہ كى توضيح كل كے درس ميں ہوا تھا آج آگے و اللّہ اكبر كى تھوڑى ہے تو اللہ اكبر و اللہ آبا اور كے معنى ميں اللہ جو ہے اللہ کس کے نام ہے اللہ ذات واجب المجود المستجم الجمی صفات جلال والجمال جمال وکمال اللہ جو ہے اس ذات اقدس کا نام ہے جس کا وجود بھی واجب ہے و ذاتِ موجود ہے اور وہ تمام صفات جلالی جمالی وکمالی سے متصف ہے یعنی ہر قسم کے صفات کمال سے متصف اور ہر قسم کے عیب و نقد سے پاک اور منظح ذات کا نام مبارک ہے اقدس اللہ وزاد اقدس کا عالم شاخی جو واجب الوجود ذات ہیں اور تمام صفات جلالی جمالی کمالی سے متصف ذات پاک کا نام مقدس اللہ اور اکبر جو ہے اس میں تفضیل کا شگا و حد میں ہے یعنی سب سے بڑا سب سے زیادہ عظمت و بزرگی والی ذات اکبر کے ہے سب سے بڑا کے معنی میں اور سب سے زیادہ عظمت و بزرگی والی ذات ہر چیز سے بزرگوں برتر ذا اس کا یہ معنی ہاں جی اکبر کا اور اس میں تفضیل جو ہے جس کو ہم انگلش میں ڈگریز بولتے ہیں سو ہان جی تو جیسے گڈ بیٹر بیس کی طرح تو یہ اکبر بھی جو ہے اس میں تفضیل میں اس یوں سمجھو بیس کے معنی میں ہے. اس کے جگہ پر استعمال ہوتے ہیں. تو تیسرا اس کا جو ہے حرم ہے تو اس میں تفضیل کے استعمال کے تین طرح ہیں یا اکبر جو ہے یہ تو عالم کے ساتھ استعمال ہوتے الکبر اور کبھی اضافت کے ساتھ استعمال ہوتے اکبرو, کل لی شین, اکبر و کلی شین اکبرالقوم یعنی قوم کا بزرگ و بڑا شخص اس معنی میں اور کبھی مین کے ساتھ استعمال ہوتے اکبر و مین کلی شین ہاں جی یعنی ہر چیز سے بزرگ و بہتر یہ معنی یہاں اس مقدس دعا میں اکبر جو ہے مین کے ساتھ استعمال ہوئے اللہ اکبر اللہ بزرگ بطر کس چیز سے ہر چیز سے تو میں تفضیل میں ایک طرف مفضل ہے جس ہاں جیسے جسے, جسے فضلت دیا گیا دوسری طرف مفضل علیہ ہوتا ہے کہ جس پر یا جن پر فضلت دیا گیا ہو تو کبھی مفضل مفضل علیہ دونوں کلام میں ذکر کرتے ہیں جیسے زید من اکبر من امر زید امر سے افضل ہے ف میں زید مفضل ہے اور امر مفضل عالیہ ہیں اور دونوں ذکر ہوا ہے اور کبھی قرنہ کی وجہ سے ہاں جی سمجھ میں آتا ہے عبارت سے خود بخود تو مفضل علیہ کو حضر کر دیتے ہیں کہ آپ کو قرائن لفظی یا حالی یا معنوی کے ذریعے آپ کو معلوم ہے کہ مفضل علیہ نے جن پر فضلت دیا کہ وہ کیا چیز ہے تو یہاں اللہ اس دعی مقدس میں اللہ اکبر میں چونکہ قرائن معنوی سے معلوم ہے کی مفضل علیہ یعنی جن چیزوں پر فضلت دیا گیا وہ کل شعین ہے, ہے اور ہر کسی کو سمجھ میں آتی ہے کیونکہ اللہ ہر چیز سے بزرگ و بدر ہے نہ کچن یا کسی ایک چیز سے ہاں جی ایک محدود مخصوص چیز ہے نہیں ہے اللہ کا اکبر اللہ ہر چیز سے بزرگ و بدر ہے ہاں اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی چیز نہیں آ سکتی ہے زیادہ اللہ کو کسی کے ساتھ مقاصدہ نہیں ہے اللہ من جمیل جہاد بزرگ و بہتر ہے ہر شیب سے بزرگ و بہتر ہے لہذا جو ہے یہاں پر جو ہے مفضل کو حذوق کیا ہے اس لیے کل لشین مفضل علیہ کو ہدو کیا چونکہ معلوم ہے چونکہ جب مفضل علیہ واضح اور آشکار ہے سب کو پتہ ہے فلاں چیزوں سے یہ افضل ہے یہاں پر ہر چیز سے اللہ بزرگ و بہتر ہے اور ہر جہد سے بزرگ و بہتر ہے تو اللہ ذکر کی کوئی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ فرسی مقالہ ہے آن را کے ایانس یہ حاجت بے بیانت جو چیز واضح و اشکار ہے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی بس اللہ اکبر یعنی اللہ ہر چیز سے بزرگ و برتر ہے یہ معنی ہو جائے گا ہر چیز سے بزرگ و بہتر ہے ایک ترجمہ اور مشہور ترجمہ اللہ اکبر کا یہی ہے اللہ ہر چیز سے بزرگ و بدر ہے لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک قول یہ بھی نقل ہوئی ہے کہ آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر کا مفضل علیہ کل شے نہیں ہیں بلکہ مفضل علیہ مین این یو ہے کیونکہ اللہ کے کی مقابلے میں تو کوئی چیز ہے ہی نہیں تاکہ ان میں سے اللہ کو آپ برتری دے, دے اللہ کے ساتھ کسی کا کو کوئی مقاصدہ ہی نہیں اللہ کے کی ساتھ کیونکہ اس میں تبدیل میں یہ ہی ہوتے ہیں کچھ فجلتیں دوسرے میں بھی ہوتی ہیں اس کے مقابلے میں اس ایک میں زیادہ میں زید العالمین عمر میں زید بھی جانتا ہے امر بھی جانتا ہے لیکن زید امر سے زیادہ جانتا ہے تو وہاں پر اس میں تفصیل استعمال کرتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ میں تو ہانی اللہ کے مقابلے میں تو کوئی چیز ہے ہی نہیں باقی تمام موجود کا اولاً کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے بےذات کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے پاس بھی ذات ہر چیز ہے لہذا اللہ کا معلوقات کے ساتھ کوئی مقاصدہ ہی نہیں ہاں جی اللہ اکبر من کل شین جو مشہور معنیٰ ہے امام صادق فرماتے ہیں یہ ملادنِ بلکہ اللہ اکبر مینان یوسف ہاں یہ جو مینان یوسف یہ مقابل یہ معروف ہے اس کے حوالہ جو ہے ایسا کتاب رسائل توحیدیہ صفا نمبر ایک سو پچاس پر جو کہ علامات تو تب مرحوم نے جو صاحب تفسیر المیزان ہے انہوں نے یہ کتابچہ لکھا اس میں امام صادق سے یہ حدیث نقل کیا ہے اور یہی بات جو ہے کتاب بھواتی الجمال میں نجم الدین کوبرا جو ہے رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی تجمہ کیا اللہ اکبر کا اللہ اکبر منہا یوسف کا تجمہ کیا ہے کسی اللہ جو ہے بچی سے بزرگ و برتر ہے کہ اس کے کوئی توصیف کر سکے اس کی کوئی صفت بیان کر سکے چونکہ انسان اللہ کو کما کو پہچان ہی نہیں سکتے ہیں تو کم کو اس کی تعریف کو ایسا کریں گے تو اللہ کی پیارے نبی نے فرمایا صبح کا ماں عارف نقا حققہ معرفتِ کا یہ اللہ تیری جتنی معرفت کا ہنوش اتنا ہم نہیں کر سکے جب معرفت نہیں ہو سکا کما حقہ ہو تو جو ہے اس کو کسی کے ساتھ مقاصہ بھی نہیں کر سکتے ہیں ہاں جی لہٰذا اللہ بلکہ اللہ تعالی واج باقی سب ممکن موجود اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا باقی تمام مجداد کو اللہ نے پیدا کیا ہاں جی اور باقی تمام موجود کی زندگی موت حیات سب کچھ اللہ کے دست قدرت میں ہیں اور اللہ اور کسی کا کسی چیز میں محتاج نہیں وہ بے نیاز ملک ہے لہذا اللہ کے ساتھ کسی کا کوئی مقاصدہ ہی نہیں ہے کو لیشین جو ہے اللہ کے مقابل میں محض البرنے کے حقیقت میں دیکھا جائے تو صلاحیت نہیں رکھتا ہے چونکہ اللہ کے مقابلے میں سب کچھ ہیچ ہے اللہ کے مقابلے میں اس لیے امام صادق والے یہ جو ترجمہ امام نے فرمایا کیونکہ ہمارا اجمہ اللہ انبیاء علیہ السلام اور اِمہ علیہ السلام خدا کو سب سے بہتر پہچانتے ہیں اور ان دعاؤں کے ترجمہ و تشریح بھی وہی بہتر جانتے ہیں لہٰذا والوں مشہور ترجمہ تو ہر چیز سے بزرگ بدتر تجمہ کرتے ہیں ساتھ جو علمان لیکن امام صادق کی یہ تجمہ اگر دقت سے غور و فکر سے سوچا جائے تو یہ ترجمہ جو زیادہ اللہ کی شان کے مطابق والے ترجمہ یہ ہے اللہ تعالیٰ اس چیز سے بزرگ و برتر ہے کہ کوئی اس کے صفت کر سکے اس کی کما کو توصیف کر سکے تو اس سمجھ میں تجمہ یہ ہوگا اللہ اکبر منا یوسف کا کہ اللہ اکبر تجمہ یہ ہوگا کہ اللہ اس اس چیز سے بزرگ و برتر ہے کہ کوئی اس پاک ذات کی کما کو توصیف کر سکے یعنی صفت بیان کر سکے نقص کسی کے ساتھ مقاصدہ تو بہت دور کی بات ہے اب اب ان دو کی جو توضیحات تھے تھوڑی سی ہاں جی ان چار تجبیہات کو تجبیہات اربا کہا جاتا ہے سبحان اللّہ الحمد دو ہو گیا ولا الََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ اللہ تین ہو گیا اول اکبر شاہ چار تجبیہات ان چار تجبیحات کو ہاں جی احادیث مبارکہ میں تجبیہات اربا کہا جاتا ہے ان چار تجبیح احادیثی کتابوں میں ان مقدس تجبیہات کی بڑی فضیلت بڑی فضلتیں اور ثوابات ذکر ہوئے ہیں کی کتابوں میں اس تجزیہات یا عربات کی بہت زیادہ ثواب اور اجر جو ہے ذکر ہوا ہے اس میں سے جو ہے طالباً کچھ ثوابات جو ہے مجھے جو ملا ہے عدیثی کتابوں سے اور بارم جو ہے نکات ملا ہے وہ انشاءاللہ شاء آپ لوگوں کو بیان کروں گا ابھی ایک دو ثواب اس آج کے درس میں بیان کروں گا ان میں سے جو ہے ایک حدیث میں یہ بیان ہوا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ و نمبر ایک یہ ہے پی ثواب نمبر ایک ہاں جی پیارے نبی صلی اللہ و سن فرمایا اگر میں تجھا اللہ ہاں جی والحمدللہ ولا الہ الا اللہ ولّہ اکبر کہوں تو یہ مشق کو تمام دنیا کی دولت سے زیادہ محبوب ہے یعنی آپ فرماتے ہیں اس تصویر کا ایک دفعہ پڑھنا توجہ حضور قلب کے ساتھ ایک دفعہ پڑھنا آف فرماتے ہیں مجھے پوری دنیا کی دولت سے زیادہ محبوف ہے اسلامی کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ پوری دنیا کی دولت ایک طرف اور ان تجبیہات کے دولت ثواب اور ایک طرف اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے یعنی گویا کے ایک بندے نے ہاں یہ مقدس تجبیہات اگر پڑھیں خضور قلب سے توجہ سے بامعارفات تو یوں سمجھو اس کی گویا کہ اس نے تمام دنیا کی دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا بظاہر اس حد سے یوں معفہوم ہم لے سکتے ہیں لیکن جو واضح طبرِ عوالت ہے وہ یہی ہے اس کی تشریح علماء ممکن مختلف کریں تو آپ فرماتے ہیں اگر میں صبح نلّہ الحمد للہ ولاء اللہ کہوں تو یہ مشکو تمام دنیا کی دولت سے زیادہ محبوب ہے تو جو دنیا کی دولت سے زیادہ محبوب ہونے کا مطلب کیا ہے ہاں اس تصویر کی بڑی شان و مرتبہ ہے پوری دنیا کی دولت ایک طرف اس تصویر کا پڑھنا ایک طرف تو یہ کتاب ہے ایک جو ہے صحیح مسلم سے نقل کیا ہے کتاب جنت کے خزانے نام کی ایک کتاب ہے اور سنت کے قول عالم دینے نے لکھا ہے حدیث نمبر اس کتاب میں حدیث نمبر وائس ہے حدیث نمبر چار سو چھے سو چالیس صفحہ نمبر اس کتاب کے اٹھانوے میں جنت کے خزانے کے نام سے اس میں مختلف اعمال کے ثوابات ہے دعاؤں کے ثواب لکھا ہے ان میں ایک اس مقدس تصویر کے بھی ثواب ذکر کیے ہیں اچھا دوسرا جو ہے سواب اس سلسلے میں فرمایا پیارے نبی صلی اللّہ وسن نے فرمایا یہ چاروں کلمہ یہ چاروں کلمے یعنی جین سبحان اللہ الحمد للہ وََ اللّہ, واللہ واللہ اللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ اکبر یہ چاروں کلمے اللہ تعالیٰ کے نظر میں تمام کلمات سے بہتر ہیں آپ نے یہ فرمایا یہ چاروں کلمے اللہ تعالیٰ کی نظر میں تمام کلمات سے بہتر ہیں ان چاروں کلمات میں سے جسے چاہے مقدم کرو ہاں جی اور جسے چاہے مؤخر کرو مطلب کیا ہے ابھی نے عام جو ترتیب میں ہے سبحان اللہ پہلے پھر الحمد للہ پھر لال اللہ پھر اللہ اکبر ہے اس ترتیب سے آپ حرماتی اس کو آپ مقدم مؤخر کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی والحمدللہ الحمدللہ کو پہلے پڑھیں سبحان اللہ کو بعد میں پڑھیں لال اللہ کو پھر پڑھیں پھر اللہ اکبر کو پڑھیں اللہ اکبر کو پہلے پڑھیں اس میں مقدم مؤخر ہونے میں کوئی حرش نہیں ہے لیکن یہ چاروں کلمہ ایک سبحان اللہ ایک الحمدللہ ایک لا الہ الا اللہ ایک اللہ اکبر ہے ان چار کلمے کو ہاں جی اچھا میں تصبیہات اربا کہتے ہیں اور آپ نے فرمایا یہ چاروں کلمے اللہ تعالیٰ کی نظر میں تمام کلمات سے یعنی باقی تمام دعاؤں سے بہتر ہے کوئی یہ فرما رہے ہیں یہ بھی اسی کتاب جو جنت کے خزانے کی صفحہ نمبر حدیث نمبر چھ سو اکتالیس صفا نمبر اٹھانوے پہ ہے یہ بھی صحیح مسلم سے انہوں نے نقل کیا تیسری حدیث رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان چاروں کلموں میں سے یعنی اللہ والحمد الحمد اللہ اکبر میں سے ہر کلمہ کے بدلے میں جب بندہ ان کلمات کو پڑھیں ہاں جی تو پھر وہ زبان رکھیں تو ان چاروں کلموں میں سے ہر کلمہ کے بدلے میں ایک درخ جنت میں لگا دیا جائے گا یعنی ایک دفعہ پڑھنے پہ آپ نے ایک دفعہ پڑھ لیا تو ہم جو جنت میں چار درخت آپ کو اگایا اور جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی آپ کی جنت خوبصورت سے خوبصورت تر ہوگا آباد سے آباد تر ہوگا اور اس حدیث کا جو ہے حوالہ ابن ماجہ معاذہ سنت کی سیاستہ میں سے ہیں اور اسی کتاب بحول جنت کے حضانے کا حدیث نمبر چھ سو بیالیس صفحہ نمبر ہوئی اٹھانوے پہ ہے اس حدیث میں المائے رسول نے ان چاروں کلموں میں سے ہر کلمہ کے بدلے میں ایک درخت جنت میں لگا دیا جائے گا یعنی ایک بندے نے ایک دفعہ پڑھا تو جنت میں اس کے نام پہ چار درخت اگایا اللہ تعالیٰ نے اور حدیث نمبر چار جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سبحان الحمد للہ اللہ اکبر کے بارے میں فرمایا آپ فرماتے ہیں مجھ سے شب معراج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تاری نبی فرماتے ہیں چونکہ آپ نے مختلف آسمانوں میں انبیاء سے ملاقات کیا تو فرماتے ہیں مجھ سے شب معراج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی امت سے کہہ دینا یعنی ہیں ابراہیم نے مجھ سے کہا اپنی امت سے کہہ دینا کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے آف اگر وہاں باغ لگانا چاہتے ہو اگر آپ باغ لگانا چاہتے ہو تو یہ چاہ رہوں کل میں یعنی صفحان اللّہ الحمد للہ ولا و برپڑا کرو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کی وہ چٹیل میدان جو جنت ہے وہ آباد ہو جائیں تو ابراہیم الفرمائے اس کلمے کو ان چاروں کلموں کو خسرت سے پڑھا کرو یہ جنت کے درخ ہیں ابراہیم علیہ جنت کے درخ ہیں یہ چاروں کلمے ان کو جو بندہ کثرت سے پڑھے گا اس کے جنت زیادہ خوبصورت ہوگا اس کا جنت زیادہ آباد ہوگا رونق ہوگا یہ فرماتے ہیں یہ میراش موقع پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیارے نبی سے فرمایا کہ اپنے امت سے کہہ دینا کہ جنت ایک چٹھیل میدان ہے اگر وہاں باغ لگانا چاہتے ہو تو یہ چاروں قلمیں سبحان اللہ الحمد للہ اکبر پڑھا کرو ہوئے جنت کے درخت ہیں یہ کتاب جامع ترمیزی کے حوالے سے لکھا ہے اسی جنت کے حضانے میں حدیث نمبر چھ سو صفحہ نمبر اٹھانوے پہ باقی حدیث جو ثوابات ہیں اس مقدس دعا کا وہ انشاءاللہ جو ہے کل کے درس میں آپ لوگوں کو تک پہنچانے کی کوشش کروں گا آج کے درس یہاں پر اتفاق